نہیں نہیں نہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح لٹائیں یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے اس کا جغرافیہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ قبلہ ہے سر ادھر ہونا چاہیے پیر ادھر اور حتل امکان اس کو اس طریقے سے کر دیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اور اگر کسی نے کہیں آپ کو قبرستان میں اگر ایسا نظر آئے کہ قبلے سے انحراف کیا ہو تو وہ گناہ ہوں گے لیکن اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جیسے پہلے سے قبرستان موجود ہے تو سب جانتے کہ قبلہ کدھر ہے جنوب کدھر ہے شمال کدھر کی فرض کیجئے کہ کوئی قبرستان ہے کسی نئے میت کو وہاں دفن کیا جائے قبلے کا تعین صحیح نہیں ہو سکا تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ یہ قبلی کی سم جو ہے مغربی سمت کو اس کا زاویہ بنائیے نبے ڈگری نوے ڈگری میں بیچ میں تقسیم کر کے آپ ایک اسپاٹ لگائیے ادھر پینتالیس ڈگری ادھر پینتالیس ڈگری اگر بھول چوک سے خدانہ خاصتا میت تھوڑی سی قبلے سے گھوم جائے مگر وہ پینتالیس ڈگری کے اندر ہو تب بھی درست نہیں ہوگا ورنہ اس کو دفن کرنے والے گناہگار ہوں گے اور کوئی سب پوچھیے